وین کا دار یولیس نانی د جہ فلبیل اربیہ ولؤ کا دار فی الی مت ان کا ان دارون فی یہ دیر و جلین سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کے پاس ایک مکان ہے دو خارج نے دعویٰ کر دیا اس مکان کا ایک خارج کہتا ہے یہ سارا مکان میرا ہے دوسرا خارج کہتا ہے یہ نصف مکان میرا ہے اب دعویٰ برابر کا نہیں بھائی چیز کسی اور کے قبضے میں ہے اور دو آدمیوں نے کیا, کیا اس کا دو خارج نے دعویٰ کیا یعنی ان میں سے کسی کا بھی قبضہ نہیں ان میں سے ایک کیا کہتا ہے یہ سارا مکان مجھت میرا, مجھت ہے. میرا ہے. ہے اور دوسرا کیا کہتا مجھت ہے نصف مکان میرا ہے, ہے بھائی تو دو خارج نے دعویٰ کیا ایک, م... ایک مکان کے بارے میں جو کسی تیسرے شخص کے قبضے میں ہے ایک کہتا ہے یہ سارا مکان میرا دوسرا کہتا ہے اس, سارے... اس... اس آدھے مکان کا مالک میں ہوں بھائی اور دونوں نے بینا بھی قائم کر دی اب کیسے فیصلہ کیا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکان کے چار حصے کریں گے تین حصے اس آدمی کو دے دیں گے جس نے کل مکان کا دعویٰ کیا اور ایک حصہ اس شخص کو دے دیں گے جس نے نصف مکان کا دعویٰ کیا جس نے نصف مکان کا دعویٰ کیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں مکان کے تین حصے کریں گے جس کا دعویٰ فل مکان کا ہے اس کو دو حصے دے دیں گے اور جس کا دعویٰ نصف مکان کا تھا اس کو ایک حصہ دے دیں گے یعنی تیسرا حصہ دے دیں گے بھائی امام صاحب کے نزدیک کیا کیا جائے گا پل کے دعوے دار کو تین چوتھائی دیں گے اور نصف کے دعویدار کو ایک چوتھائی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کل کے دعویدار کو دو تہائی دیں گے اور نصف کے دعویدار کو ایک تہائی حصہ دیں گے یہ کیا وجہ ہے کیوں اس طرح تقسیم ہوگی امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک نے دعوی کیا ہے کل کا دوسرے نے دعوی کیا ہے نصف کا تو معلوم ہوا نصف تو اس کو دے دیا جائے گا جس نے کل کا دعوی کیا اس کو نصف دے دیا جائے گا کیونکہ نصف کے اندر تو جھگڑا ہی نہیں اس فریق مخال اس کے ساتھ کوئی اور شریک دعوے میں شریک ہی جس نے بینا قائم کر دیا کہ یہ پورا مکان میرا ہے دوسرے نے بیانہ قائم کر دی کہ آدھا مکان میرا ہے تو معلوم ہوا ان دو مدا یہ جو ایک ہے اس کو نصف مکان دلایا جائے گا کیونکہ نصف مکان میں گویا صرف اس کا دعوی ہے دوسرے کا دعوی ہی نہیں دوسرے کا تو صرف ایک نصف میں ہے دوسرا نصف کیا ہے اس میں صرف بھائی دیکھو نا مکان کے دو حصے کرو نصف ایک طرف نصف ایک طرف چلو اب ایک کہتا ہے یہ دونوں نصب میرے ہیں کل کا دعوے دار گویا کیا کہہ رہا ہے دونوں نصف میرے اور نصف والا کہہ رہا ہے ان میں سے ایک نصف میرا اور دونوں نے بہینہ بھی قائم کر دی ہے تو معلوم ہوا ایک نصف کے اندر کل والا بھی دعوے دار ہے نصف والا بھی دعوے دار ہے اور دوسرے نصف کے اندر کل والا تو دعوے دار ہے نصف والا دعوے دار تو وہ والا نصب اس پل والے کو دے دیا جائے گا کیونکہ وہاں پر اس کی بہینہ کے ساتھ کسی اور کا دعویٰ اس کے دعوے کے ساتھ کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے تو نصب اس کو مل گیا باقی دوسرے نصب کے اندر اس کا بھی دعویٰ ہے اور متعین نصب کا بھی دعویٰ ہے تو دو اور دونوں بہینہ بھی قائم کر رہے ہیں اور ترجیح کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو اس نصب کو تقسیم کر کے آدھا ایک کو دے دیں گے آدھا اور نسب کا نسب کتنا ہوتا ہے چوتھا حصہ کتنا حصہ چوتھا حصہ تو کل کے مداعد نسب پہلے مل چکا ہے چوتھا حصہ اور بھی مل گیا اور نسب کے مدائی کو صرف کتنا مل گیا چوتھا ایک چوتھائی مل گیا تو گویا دوسرے کو تین کل کے مدائی کو تین چوتھائی ملے گا اور نسب کے مدعی کو ایک چوتھائی صورت سمجھ میں آ یہ تو تھی امام صاحب کے قول کی وجہ صاحبین فرماتے ہیں مکان کے تین حصے کریں گے کل کے مدعی کو دو تہائی دے دیں گے اور نسب کے مدعی کو ایک تہائی ان کی کیا وجہ ہے بھائی اس طرح کیوں کریں گے صاحبین فرماتے ہیں دیکھیے ایک نے دعویٰ کیا ہے نصب کا اور دوسرے کا دعویٰ کیا ہے کل کا یعنی دو نصب کا اس کا یعنی پہلے سے دگنا ہے اس کا دعوی پہلے سے دگنے حصے کا دعوی ہے تو اب یوں کریں گے مکان کو اس, اس طرح تقسیم کریں گے کہ ایک کل کے مدائی کو دوسرے سے دگنا حصہ ملے کل کے مداع کو دوسرے سے دگنا حصہ ملے کیونکہ اس کا دعوی بھی اس سے دگنے کا ہے تو لہذا اب تین مکان کے حصے کر دو ایک حصہ نصف والے کو دے دیں گے دو حصے گول کے مداح کو دے دیں گے تو دیکھو اس کا حصہ دوسرے سے کتنا ہوا دگنا ہو گیا سورج سمجھ میں آگئی بھائی کہتے ہیں وہ انکانت دارون سی رجولن اور اگر مکان جو اگر گھر جو تھا کسی ایک شخص کے قبضے میں تھا دعو کر دیا اس کا دو آدمیوں نے والآخر نصفہ ایک نے اس پورے گھر کا اور دونوں نے بہینہ قائم کی فلسطہ قبل جمی سلاستربا تو سارے گھر کے مدعی کے لیے سلاست و تین چوتھائی حصہ ہے اس گھر کا بہن صاحب روب روح اور یعنی کے کے رحمہ اللہ تعالی امام اعظم اب حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وقالا صاحب فرماتے ہیں بین عما یہ مکان ان دونوں کے درمیان تین حصے ہوگا صاحب نصب کو ایک تہائی دیں گے اور صاحب کل کو دو حصے دیں گے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ولاؤ کان ادار ہیما दूसरी اب دوسری ہے اب دونوں पहले ہیں پہلے دونوں خارج تھے اب ایک مکان ہے اس میں زید بھی رہ رہا ہے امر بھی رہ رہا ہے زید نے دعویٰ کر دیا یہ سارا مکان میرا عمر کہہ رہا ہے آدھا مکان میرا اب کیا کیا جائے گا بھائی پہلے دونوں خارج تھے اب دونوں قابض ہیں اب کیا, کیا جائے گا تو یاد رکھیے اب, اب کہتے ہیں سارا کا سارا مکان صاحب فل کو دے دیا جائے گا جس کا دعوی فل مکان کا ہے وہ سارا مکان دے دیا جائے گا اور دوسرے کو بھی دوسرے کو جس کا نصف کا دعویٰ تھا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی کیوں اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ بھائی دیکھو دونوں کا مکان پر دعوی ہے ایک کہتا ہے کل مکان میرا اور ایک کہتا ہے نصف مکان میرا اور دونوں کا قبضہ بھی ہے جب دونوں کا قبضہ ہے تو یوں نصف مکان پر ایک کا قبضہ نصف مکان پر دوسرے کا قبضہ صورت سمجھ میں آ یہ دیکھو یہ مکان کے دو حصے ہیں ایک حصے پر ایک کا قبضہ ہے گویا اور دوسرے پر بھائی جب دونوں کا قبضہ ہے تو معلوم ہو کتنے کتنے پر قبضہ ہوگا دونوں کا نصف نصف پر تو ایک نصف پر ایک کا قبضہ ایک نصف پر دوسرے کا قبضہ اب ایک نصف کا قابض وہ کہتا ہے سارا مکان میرا دوسرا کہتا ہے کیا کہتا ہے نصف مکان میرا اب یہ جو ہے جس نے کہا نصف مکان میرا معلوم ہوا یہ اسی حصے کا دعویٰ کر رہا ہے جس پر اس کا قبضہ ہے اس کا کتنے پر قبضہ نصف پر اور اس کا دعوی بھی کس کا نصف کا معلوم ہوا یہ کہہ رہا ہے یہ جو نصف حصہ جس پر میرا قبضہ ہے یہ میرا ہے اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ سارا مکان میرا مانو جس پر میرا قبضہ ہے وہ بھی میرا نصف اور جس پر جس نصب پر دوسرے کا قبضہ ہے وہ بھی تو صاحب کل جو, جو مدعا ہے جو کل کا مدعی ہے اس کو ایک نصف جو اس کے قبضے میں ہے وہ تو ویسے ہی اس کے پاس چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اس کا کوئی مدعی نہیں ہے توجہ ہے یہ مشکل مسئلہ ہے بھائی دونوں کا کتنے کتنے حصے پر قبضہ ہے نصف نصف پر آپ ان دونوں میں سے ایک کیا کہتا ہے مثلا زید کہتا ہے سارا مکان میرا یعنی یہ جو نصف میرے پاس ہے یہ بھی میرا اور جو ہمر کے پاس نصف ہے وہ بھی اور آمر کہتا ہے کہ صرف نصف حصہ میرا یعنی جس پر میرا قبضہ ہے وہ میرا معلوم ہوا آمر کا دعوی صرف اس حصے میں ہے جو اس کے قبضے میں ہے جو زید کے قبضے میں نصف ہے اس اس کے بارے میں اس کا دعوی ہی جب اس کے بارے میں دعوی ہی نہیں ہے تو وہ زید کے پاس رہے گا اس کے بارے میں تو کسی کا دعویٰ ہی کسی اور کا دعوی ہی نہیں ہے وہ زید کے پاس رہے گا بغیر قاضی کے فیصلے کے کی کیونکہ جب دعوی نہیں تو قابو کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے وہ اسی کے پاس نصف رہا دوسرا نصب جو عمر کے پاس ہے عمر کہتا ہے یہ میرا اور زید کہتا ہے یہ میرا اس میں آگے دو مدعی آ گئے اور آپ نے پڑھا ہے دعوی کے اندر دونوں نے کوئی سبب ذکر کیا مل کے مطلق کا دعویٰ کیا ہے دونوں نے کس چیز کا مل کے ایک کہتا ہے اس کا مالک میں ہوں دوسرا کہتا ہے مالک میں ہوں تو عمر ہوا اس میں صاحب قبضہ اور زید اس حصے سے ہوا خارج تو گویا ایک حصے کے اندر دو مدعی ہیں ایک صاحب قبضہ ہے ایک خارج ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ مل کے مطلق کے اندر خارج کی بینہ اولا ہے کس کی بہینہ اولا ہے خارج اور خارج کون تھا زید تھا تو زید کو یہ حصہ بھی اس کی بہینہ کی وجہ سے دے دیا جائے گا تو نصف مکان ملا اس کو بغیر قضاء قاضی کے اور نصف مکان مل جائے گا قزائے خاضی سے خاضی کے فیصلے سے صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَلَ ولو کانتی دارفی ولاکان اور اگر مکان ان دونوں کے قبضے میں تھا سلمت لصاحب لی صاحب تو وہ مکان سپرد وہ گھر سپرد کر دیا جائے گا صاحب جمیا کو یعنی کل کے مدعی کو نصفا علا وجل قزا نصف اس کا جو ہے کس طریقے پر قضا کے طریقے پر وہ نصف لا وجل قضا اور نصف لا وجل قضا کے طریقے پر قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی بھائی سمجھ میں آ گئی و عا وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نسیجت غند ہے آگے بھائی آپ کی کتابوں میں نتیجت یہ ہونا چاہیے عِندَهُ کا لفظ ہونا چاہیے بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی ایک گائے ہے مثلا بکر کے قبضہ میں ہے زید نے دعویٰ کر دیا یہ گائے میری ہے کیونکہ یہ گائے میرے پاس پیدا ہوئی تھی اور اس پر اس نے بیینہ بھی پیش کر دی جنہوں نے اس کی تاریخ پید... تاریخ پیدائش بھی ذکر کر دی کہ فلاں وقت میں یہ گائے پیدا ہوئی تھی اور عمر بھی خارج ہے اس نے دعوی کر دیا یہ گائے میری ہے اور اس نے بھی بہینا پیش کر دی اس بات پر کہ یہ گائے میرے پاس پیدا ہوئی تھی اور فلا وقت میں پیدا ہوئی تھی سورج سمجھ میں آ گئی مدعی کون ہیں دونوں خارج ہیں اور بہینا کس چیز پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ چیز ان کے پاس پیدا ہوئی تھی ان کے سمجھے? یہ تو گائے جانور کی مثال ہے اگر کوئی بن, آ, کوئی اور چیز ہے تو اس کے بنانے کی بات کریں گے کہ یہ چیز میں نے بنائی تھی ہمارے پاس بنی تھی تو دونوں میں سے ہر ایک نے بیانہ قائم کر دی اس بات پر کہ یہ جانور ان کے پاس پیدا ہوا تھا اور دونوں کے گواہوں نے ساتھ تاریخ بھی ذکر کر دی کہتے ہیں اب جانور کی عمر کو دیکھا جائے گا جانور کی عمر جن تاریخ ان دو تاریخوں میں سے جس تاریخ کے موافق ہوگی اس کی بیینہ اولا ہے اس کی بیینہ کیا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اس کی بیینہ اولا ہے کیونکہ ظاہر یہی بتلا رہا ہے کہ اس کی بہینہ دل... ظاہر اس کے موافق ہے جو تاریخ اس کے گواہوں نے ذکر کی ہے گائے کی عمر بھی اتنی ہی بنتی ہے اور جس جو تاریخ دوسرے کے گواہوں نے ذکر کی ہے گائے کی عمر اتنی بنتی ہی نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ ایزا تنازعن اگر جھگڑا کیا ایک جانور کے بارے میں دو آدمیوں نے وہ آقام کلوا ہوما بینا تن اور قائم کیا دونوں میں سے ہر ایک نے بینا کہ انہا ن تجت یہاں آئندہ کا لفظ ہونا چاہیے بھائی اور بینہ قائم کی انہا نتیجت کہ اس کو جنم دیا گیا ہے ان کے پاس وذا کرا اور دونوں کے گواہوں نے بھئی تاریخ بھی ذکر کی وسیم احد تاریخ اور جانور کی عمر جو ہے وہ موافق ہے دو تاریخوں میں سے کسی ایک کے ف ہوا اولا تو یہ یہ اولا ہے بھائی جس کی موافق ہے جس کی بہینہ کے ساتھ جانور کی عمر موافق ہے اس کی بہینہ اولا ہے بھائی وہ ان اشکلا زالی کا کانت ہوما اور اگر مشکل ہو جائے بھائی فیصلہ کرنا کہ جانور کی عمر کس کے موافق ہے بھائی دونوں قریب قریب کی بات ذکر عمر ذکر کر رہے ہیں اب پتہ نہیں چل سکتا سمجھ میں آیا دو چار ماہ کا فرق ہے یا تین ماہ کا فرق ہے اب تو پتہ ہی نہیں چلے گا گائے کے اندر تین ماہ کے فرق کا تو اس صورت میں کہتے ہیں دونوں کی بہینہ برابر ہیں لہذا اس جانور کو نصف نصف جا اس جانور کے نصف نصب کا فیصلہ کر دیا جائے گا دونوں کے لیے کیونکہ ترجیح کی کوئی وجہ نہیں تو یوں کہیں گے نصف گائے کا مالک ایک مدعی نصف گائے کا مالک دوسرا مدعی ہے اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں وہ ان اشکل کا اور اگر یہ مشکل ہو جائے کانت بہینہ ہوما تو وہ دباؤ دونوں کے درمیان ہوگا یعنی تقسیم کر دیا جائے گا وَإِذَا عَلَى دَابَّتٍ وَالآخر مُتعلقٌ <أَوْلَا> اب کچھ وہ مسائل صاحب قدوری ذکر کر رہے ہیں جس میں دو آدمی مدائی ہیں ایک چیز کے قبضے کی وجہ سے ایک کہتا ہے میرا قبضہ دوسرا کہتا ہے میرا قبضہ اور بہینا دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں دو آدمی کیا ہیں ایک چیز کے مدعی ہیں ایک کہتا ہے اس پر میرا قبضہ ہے دوسرا کہتا ہے اس پر میرا قبضہ ہے تو قبضے کی وجہ سے دونوں دعوی کر رہے ہیں اور بہینا دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں بہینہ ہو پھر تو بات ہی ختم بھائی بہیے نا ہو جس کے پاس ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں دو آدمیوں نے جھگڑا کیا بھائی ایک سواری کے بارے میں سواری کے جانور کے بارے میں ایک اس پر سوار ہے ایک نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے سمجھ میں آیا ایک اس پر سوار ہے وہ کہتا ہے یہ گھوڑا مثلا میرا ہے کیونکہ میں اس پر قابض ہوں سوار ہوں دوسرے نے لگام پکڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے یہ گھوڑا میرا ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے میں نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اب کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہتے ہیں تصرف کس کا زیادہ ہے اس وقت بھائی جو سوار ہے لہذا اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا تصرف زیادہ ہے ظاہر ہے سمجھ میں آیا بھائی سمجھ میں آ گئی اور لیکن پھر اس مسئلے میں یاد رکھیے قاضی نے تو سوار کے بارے میں مثلا فیصلہ کر دیا تو فریق مخالف اگر طلب کرے تو دوسرے سے پھر قسم لی جا سکتی ہے سوار کے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ لگام والا کہتا ہے قاضی صاحب اس سے قسم اٹھوا لیں تو اب اس جس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اس سے کیا کیا جائے گا قسم اٹھوا لی جائے گی اگر وہ اٹھا لیتا ہے قسم تو ٹھیک اگر قسم نہ اٹھائے تو دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ سب میں اسی طرح ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے فریق مخالف کیا کر سکتا ہے اس سے قسم کو طلب کر سکتا ہے تو وہ اگر قسم کھا لے گا تو فیصلہ ٹھیک ہے اسی کے پاس دے دیا وہ چیز دے دی جائے گی اور اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس سے چیز لے کر دوسرے کو دلا دی جائے گی کہتے ہیں وہ ایزا تنازعن جب دو آدمیوں نے جھگڑا کیا کسی جانور پر احدہ راک ہی بوہا ان دونوں میں سے ایک اس پر سوار ہے ولاخر متعلقہ اور دوسرا متعلق ہے اس کی لگام کے ساتھ یعنی اس نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے فرراکب اولا تو سوار اولا ہے اس کو چیز دلا دی جائے گی وَقَذَلِكَ اِذَا تَنَازَعَ بَعِيرًا وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لِأَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحَمْلِ اولا دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں جھگڑا کیا بھئی اور اس اونٹ پر ان دونوں میں سے ایک کا سامان لدا ہوا ہے ایک کہتا ہے یہ اونٹ میرا کیونکہ میں اس پر قابض دوسرا کہتا ہے یہ اونٹ میرا کیونکہ میں اس پر قابض ہوں البتہ ان میں سے ایک کا سامان بھی اونٹ پر لدا ہوا ہے کہتے ہیں بھائی جس کا سامان لدا ہوا ہے اس کا تصرف ظاہر ہے لہذا یہ اونٹ اس کو دے دیا جائے گا اور دوسرا چاہے تو سے کیا لے سکتا, ہے؟ قسم لے سکتا ہے تو کہتے ہیں اور اسی طرح اِذَا جب دو نے جھگڑا کیے اونٹ کے بارے میں وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لِأَحَدِهِمًا حمل اور حمل دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بوجھ کو کہتے ہیں ماں اور اس پر بوجھ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کیا فصاحب الحمل اولا تو بوجھ والا جو ہے وہ اولا ہے وَقَذَلِكَ اِذَا تَنَازَا قَمِيسًا اَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخِرُ مُتَعَلِّقُمْ بِكُمْ مِهِ فَالْلَابِسُ اَوْلَا اسی طرح دو آدمیوں نے قمیس کے بارے میں جھگڑا کیا ایک نے قمیس پہنی ہوئی ہے دوسرے نے اس کی آسپین پکڑی ہوئی ہے بھئی قدیم زمانے میں بھائی یہ آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھیں جیب وغیرہ یہ آستین میں ہی ہوتی تھی کوئی چیزیں رکھنی ہوتی آستین میں ہی رکھا کرتے تھے بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو آب بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھیں بھائی تو ایک شخص نے قمیض پہنی ہوئی ہے دوسرے نے آستین پکڑی ہوئی ہے ایک کہتا ہے یہ قمیص میری کیونکہ میرے قبضے میں ہے دوسرا کہتا ہے یہ قمیص میری کیونکہ میرے قبضے میں آستین پکڑی ہوئی ہے بھائی کہتے ہیں بھائی پہننے والے کا تصرف زیادہ ہے ظاہر ہے لہذا اس کو یہ قمیض دے دی جائے گی لیکن اگر دوسرا چاہے تو اس سے قسام لے سکتا ہے وہ کردال کا ازا تنازع قمیصن اسی طرح کر دو آدمی نے جھگڑا کیا قمیص کے بارے میں آحد ہو ماں ان میں سے ایک اس کو پہننے والا ہے ولاخر متعلق اور دوسرا جو ہے متعلق ہے اس کی اس کی آسین کے ساتھ کم آسین کو کہتے ہیں بھائی می مشدد ہے پل لابسو تو قمیض پہننے والا اولا ہے ہاں مولانا بیع اور شراء میں سمن کی مقدار میں کبھی اختلاف واقع ہو جائے تو کیا کیا جائے گا مثلا بائے کہتا ہے یہ چیز میں نے دو سو روپئے میں بیچی ہے مشتری کہتا ہے نہیں اس نے یہ چیز مجھے سو روپے میں بیچی ہے تو سمن میں اختلاف آیا کبھی مبی کے اندر اختلاف آتا ہے مثلا، مشتری کہتا ہے سو روپے میں اس نے مجھے دو کتابیں فروخت کی ہیں اور بھائی کہتا ہے نہیں سو روپے میں اسے میں نے ایک کتاب فروخت کی ہے تو مبی کی مقدار میں اختلاف آیا کبھی دونوں کے اندر اختلاف واقع ہوگا مثلاً بائے کہتا ہے میں نے اسے دو کتاب نہیں بائے کہتا ہے میں نے اسے ایک کتاب دو سو میں فروخت کی ہے اور مشتری کہتا ہے نہیں اس نے مجھے ایک سو میں دو کتابیں فروخت کی ہیں تو بائے کا کیا دعویٰ ایک کتاب کتنے میں دو سو میں کتاب ایک سمن دو سو اور مشتری کیا کہتا ہے کتابیں دو اور سمن سو تو دیکھو مبیے کی مقدار میں بھی اختلاف بائے بتلا رہا ہے ایک کتاب مشتری بتلا رہا ہے دو کتابیں سمن میں بھی اختلاف بائیں سمن بتلا رہا ہے دو سو اور مشتری سمن بتلا رہا ہے ایک سو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی اس صورت میں جو بہینہ قائم کر دے گا اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ اور اگر دونوں بینہ قائم کرتے ہیں تو جو مدعی زیادت ہے اس کی بینہ اولا ہے جو مدعی جو زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے زائد چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بہینہ اولا ہے اس لیے کہ بہینہ اس بات کے لیے آتی ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو ایک مثبت زیادت ہے دوسرا منکر ہے تو جو مثبت ہے اس کی بینہ قبول کی کیجیے سورت سمجھ میں آ گئے بھائی اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی بہینہ نہ ہو کہتے ہیں پھر اس سورت کے اندر آگے تفصیل بتلائیں گے بالآخر دونوں پر قسم آئے گی اور پھر بے کو فسخ کر دیا جائے گا دونوں کو قسم دلا کر بے کو کیا کر دیا جائے گا فسخ کر دیا جائے گا تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی کہتے ہیں وہ اختلاف کیا میں اختلاف کیا فدال مشتری سمن ودال با اکسرامین ہو بس کیا مشتری نے کسی ایک سمن کا ودال با او اکسرامین ہو اور بائیں اسے زیادہ کا کیا کر دیا دعویٰ کر دیا مشتری کہتا ہے سمن کتنے ہوئے تھے؟ سو. اور بائے کیا کہتا ہے سمن کتنے طے ہوئے تھے سو اور بائیں کیا کہتا ہے سمن کتنے طے ہوئے تھے مثلا دو سو تے ہوئے تھے یا دوسری مبی بائے اعتراف کرتا ہے مبیع کی ایک مقدار کا و دل مشتری اکثر امین اور مشتری اس سے زیادہ کا دعوی کرتا ہے میں دو کتابیں بیچی ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک نے کیا کر دی بہینہ قائم کر دی تو اس کے لیے اس بینا کے ذریعے فیصلہ کر دیا جائے گا جس نے بہینہ قائم کر دی بھائی لازم بات ہے بینا کے ذریعے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا پس <بَيِّنَتًا> ان دونوں میں سے ہر ایک نے بینا قائم کر دی کانت البینت المسبت الدتی اولا تو وہ بینا جو زیادتی کو ثابت کر رہی ہے اولا وہ بینا اولا ہے وہ قبول کی جائے گی سورت سمجھ میں آ گئی مثلاً دیکھو سمن کے اندر اختلاف آیا صرف بائی نے کہا سمن کتنے سو تے دو سو دو سو طے ہوئے تھے اور مشتری کہتا ہے سمن کتنے طے ہوئے تھے سو تے ہوا تھا تو اب اس سورت کے اندر مثبت زیادت کون ہے کون ذائق چیز کا ثابت کر رہا ہے مدعی زیادت بائے ہے وہ زائد چیز کا دعویٰ کر رہا ہے سو روپیہ زائد کا دعویٰ کر رہا ہے تو اگر دونوں بہینہ قائم کریں تو بائے کی بہینہ اس سلسلے میں اولا ہے اور اگر مقدار میں اختلاف ہے مدعی کی بائے کہتا ہے میں نے اسے ایک کتاب بیچی ہے اس سمند میں مشتری کہتا ہے اس نے مجھے دو کتابیں بیچی ہیں اور دونوں اس پر بہینہ بھی قائم کرتے ہیں تو زیادتی کا مدعی کون مشتری ہے تو اس سلسلے میں مشتری کی بہینہ اولا ہے کیونکہ وہ زائد چیز کو کا مدعی ہے کا دعوی کر رہا ہے اور سمجھ میں آیا کل کل واحد بہین تن یہی عبارت ہے آپ کی کتابوں میں جی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی بہینہ نہ ہو اب کیا, کیا جائے چاہے مولانا اختلاف صرف سمن میں ہو چاہے اختلاف صرف مبیعے کی مقدار میں ہو چاہے دونوں چیزوں میں اختلاف ہو یہ ہر ایک کا بیان ہو رہا ہے کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی بہینہ نہ ہو چاہے صرف کس میں اختلاف ہے سمن چاہے صرف کس میں اختلاف تھا مبی میں چاہے اب کیا جائے گا کہتے ہیں قیل للمشتری کہا جائے گا مشتری سے سمجھ میں قاضی اسے یہ کہ یا تو راضی ہو جا اس سمن پر جس کا دعویٰ کیا ہے بائے نے ورنہ ہم بے کو فصق کر دیں گے بے کو کیا کر دیں گے مشتری کو یہ کہا جائے گا وکیل البائے اور بائے سے کہا جائے گا اما انسلی محمد داہ المشتری یا تو سپرد کر دے وہ مقدار جس کا دعویٰ کس نے کیا ہے تم نے ایک کتاب کی بات کی ہے اس نے دو کتابوں کی بات کی ہے تو یا تو تم جس کا دعویٰ کتنے کیا ہے مشتری نے دو کتابیں وہ حوالے کر دو یا ہم کیا کریں گے بے کو فصف کر دیں گے تو کہتے ہیں وکیل علیل اور بائی سے کہا جائے گا اما ان تو سلیمہ مداح المداح المشتری مین المبیائی یا تو سپرد کر دے وہ مقدار جس کا دعویٰ وہ مبیا جس کا دعویٰ کیا ہے مشتری نے یہ وہ مقدار جس کا دعوی کیا مشترین مبی میں سے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں یعنی تو را سفرد نہیں کرتا تو ہم بیع کو کیا کر دیں گے, فسخ کر دیں گے فَإِلَّم اگر دونوں راضی نہیں ہوتے اس استخل ہاکم واحد منہماول آخر اگر دونوں راضی پھر بھی نہیں ہوئے تو قاضی قسم لے لے گا قسم طلب کرے گا ان میں سے ہر ایک سے دوسرے کے دعوا پر کس پر یاد رکھیے بیینا ہوتی ہے اس بات پر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نفی کے لیے بہینہ نہیں ہوتی اور قسم ہوتی ہے نفی پر کسی چیز پر نفی پر تو نفی اپنی بات کی کی جاتی ہے یا غیر کی بات کی نفی کی جاتی ہے غیر کی بات کی نفی اس لیے کہ دوسرے کے دعوے پر کیا کی جائے گی اس سے قسم کہ وہ اس کا انکار کرے اور ابتدا کرے گا کس کے ذریعے قاضی کس کے ذریعے ابتدا کرے گا بھائی مشتری کو بھی قسم دینی ہے بھائی کو بھی کس سے پہلے قسم لی جائے کہتے ہیں بھائی ابتدا کس سے کرے گا مشتری کی قسم سے فائدہ خالا جب دونوں قسم اٹھا لیں فصحل قاضل بے بے تو قضل ان دونوں کے درمیان بیع کو کیا کر دے گا, فسخ کروا دے گا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل یہ ہے مارانا دیکھو تینوں سورتیں ہم بنا لیتے ہیں. ایک وہ صورت جس میں اختلاف صرف کس کے اندر ہو سامن کے اندر ایک وہ صورت جس میں اختلاف صرف کس کے اندر ہو کے اندر ایک وہ جس کے اندر اختلاف دونوں کے اندر آئے بھائی. پہلے اختلاف صرف دو سو روپئے میں بیچی ہے مشتری کہتا ہے نہیں یہ کتاب اس نے مجھے سو روپے میں بیچی ہے قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ گیا ماننا اب آپ نے پڑھا دونوں میں سے جس نے بہینہ پیش کر دی اس کی اس کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر کسی کے اور اگر دونوں بہینہ پیش کریں پھر کس کی بہیے نا اولا ہے اس مسئلے میں اب آپ مجھے بتائیے جو مدعی یہ زیادت ہے اور مدعی زیادت کون ہے یہاں پر مشتری کتنا سمن بسلا رہا ہے سو بائے کتنے بتلا رہا ہے تو متعین زیادہ کون ہوا بائے, بائے, بائے, بائے ہوا تو بائے کی بہینہ اگر دونوں بہینہ پیش کریں تو بائے کی بہینہ قبول کی جائے گی وہ اولا ہے اور اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بہینہ نہ ہو تو پھر کیا جائے گا کہتے ہیں اب اختلاف آیا ہے سامن کے اندر بھائی تو قاضی مشتری سے کہے گا بھائی جتنے پیسوں کا دعوی بائے نے کیا ہے کس کو کہہ رہا ہے قاضی اختلاف کس میں آیا سمن میں آیا تو قاضی مشتری سے کہے گا کہ بھائی جتنے پیسوں کا دعویٰ بائے کر رہا ہے اتنے پیسے حوالے کر دو نہیں تو بے کو ہم کیا کر دیں گے فص کر دیں گے اور عموماً پھر راضی ہو ہی جاتے ہیں بھائی کیا ہو جاتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہاتھ سے نکلنا چاہے قاضی تو پسخ کر دے گا چلو تھوڑا بہت پیسوں کا فرق ہے میں دے دیتا ہوں صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو قاضی نے اس سے کہا بھئی یہ جو بائے دو سو روپے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ دو سو روپئے اس کے حوالے کر دو اس پر راضی ہو جاؤ ورنہ ہم بے کو کیا کر دیں گے پسخ کر دیں گے اگر وہ راضی ہو گیا تو اچھی بات ہے مسئلہ ہی حل ہو گیا جگڑ ختم اور اگر وہ سپرد نہیں کرتا راضی نہیں ہوتا تو اب بائی اب آ, آ, قاضی کیا کرے گا مشتری سے مشتری کو قسم دے گا کہ تم قسم اٹھاؤ اور کس پر قسم اٹھائے گا دوسرے کے دعوی کی نفی پر کیونکہ قسم ہمیشہ کس پر ہوتی ہے نفی پر. تو بائی نے کیا دعویٰ کیا تھا یہ کتاب اس نے کتنے کی بیچی ہے دو سو میں تو مشتری سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ بائے نے تمہیں یہ کتاب دو سو روپئے میں نہیں بیچی اس کے دعوی کی نفی پر کیا کر لی جائے گی کہ بائے نے تمہیں یہ کتاب دو سو روپے میں نہیں بیچی یا بے کے اندر دو سو روپئے سمن نہیں کیے تھے تم نے سورج سمجھ میں آ گئی تو اگر وہ انکار کر دیتا ہے قسم اٹھانے سے تو بائی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے بھائی سیدھی سی بات ہے اس نے قسم سے کیا کیا انکار کیا تو بائی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا دو سو اس کو دینا پڑیں گے اور اگر یہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر بائی سے بھی قسم لی جائے گی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو بے کو فصق کر دیا جائے گا اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو کس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا مشتری کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ اور اگر کس میں اختلاف آیا میں بھی مقدار میں تو قاضی بائی سے کہے گا کہ بھائی جتنی مقدار کا دعویٰ مشتری کر رہا ہے وہ اسے سے کر دو ورنہ ہم بےفتخ کر دیں گے بائی نے کہا میں نے سو روپے میں ایک کتاب بیچی ہے مشتری نے کہا اس نے سو روپے میں دو کتابیں مجھے فروخت کی ہیں تو بائیں سے کہا جائے گا بھائی مشتری دو کتابوں کا مدعی ہے تو اسے مبی کی یہ مقدار سپرد کر دو ورنہ ہم بے کو کیا کر دیں گے فص کر دیں گے باقی پھر اسی طرح بھائی اگر وہ سپرد کر دیتا ہے تو جھگڑا ہی ختم اگر سپرد نہیں کرتا تو پھر مشتری سے قسم لی جائے گی اور پھر کس سے لے لی جائے گی بائیں سے اسی طریقے پر اور اگر دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں سے کہا جائے گا مشتری سے کہا جائے گا بھائی بائی جتنے پیسوں سمن کا دعویدار ہے وہ سمن اس کے حوالے کر دو ورنہ ہم بے کو کیا کر دیں گے بہت سخت کر اور بائی سے کہا جائے گا کہ مشتری جتنے جتنے مبیعے کی جتنے مقدار کا دعویدار ہے وہ اس کے سکر کر دو نہیں تو ہم بے کو کیا کر دیں گے بہت سخت کر دیں گے صورتیں سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو یہ معنی ہے فہدہ خلافا فص عقل قاضل ہوما جب وہ دونوں قسم اٹھا لیں تو قاضی ان دونوں کے درمیان بے کو فسخ کر دے گا تو دیکھا دونوں کو قسم دی گئی اور فائدہ کیا ہوا کہ بے کو پھر فسخ کر دیا گیا بے کو فصف اور پھر خود بخود فسخ نہیں ہوئی بلکہ کیا کرے گا قاضی نے فسخ کی دونوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْآخَرِ تو اگر انکار کر دیا دونوں میں سے کسی ایک نے انل یمین قسم سے لذم ہُو داول آخری تو لازم ہو جائے گا اس پر دوسرے کا دعویٰ جس نے انکار کیا تو دوسرے کا دعویٰ اس پر لازم ہو جائے گا وہ ثابت ہو جائے گا پھر و ايني خطا لافال اجل او في شرط الخيار او في استيفاء بعض السمن فلا تحل فبينهما ب اختلاف مدت کے اندر آیا ب سمن کی مقدار میں اختلاف آئے سمن میں اختلاف آئے یا مبیع کی مقدار میں اختلاف آئے تو یاد رکھیے صورت میں تعلق ہے اور اگر مدت میں اختلاف آتا ہے یا خیار شرط میں اختلاف آتا ہے یا بعض سمن وصول کیے یا نہیں کیے اس میں اختلاف آتا ہے تو پھر تخالف نہیں ہے دو تخالف دونوں کو قسمیں دی جاتی ہیں والا نا تفاعل باب ہے جو جانبین سے فیل کو چاہتا ہے تو تخالف صرف کن صورتوں میں آیا جب صرف کس میں اختلاف ہو سمن میں یا صرف کس میں اختلاف ہو مبیع کی مقدار میں یا پھر دونوں کے اندر اختلاف ہو پھر کیا کیا جائے گا تخالف ہوگا دونوں کو قسمیں دی جائیں گی اور بے کو فسب کر دیا جائے گا صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی لیکن آگے بتلا رہے وہ ان اختلافات اگر اختلاف مدت میں ہوا مثلا بھائی بائے ایسا ہے مشتری مشتری کہتا ہے قاضی صاحب یہ کتاب میں نے اسے سے سو میں خریدی ہے بھائی بھی اسی بات کا یہی بات کر رہا ہے کہ یہ کتاب اس نے مجھ سے سو روپے میں خریدی ہے لیکن مدت میں اختلاف ہے مشتری کہتا ہے یہ سو روپیہ چھ مہینے بعد میں نے دینا ہے چھ مہینے کی مدت اس نے مجھے دی تھی بھائی بیگ بی بی کے اندر بھائی کہتا ہے نئی قاضر صاحب کوئی چھ مہینے کی مدت طے نہیں ہوئی سو روپیہ اس نے مجھے نقد دینا ہے تو مدت میں اختلاف آیا یا ایک تھوڑی مدت بتلاتا ہے ایک زیادہ مدت مشتری کہتا ہے میں نے یہ سو روپیہ چھ ماہ میں ادا کرنا ہے بھائی ہوئی ہیں تین ماہ کی بات ہوئی تھی تو یہ مدت کے اندر اختلاف آیا تو کیا اس میں تحالف ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی مبیع یا سمن کی مقدار میں اختلاف آئے پھر تحالف ہے کسی اور چیز میں اختلاف آئے تو تحالف نہیں لہذا یہاں بھی تحالف نہیں ہوگا پھر کیا, کیا جائے گا کہتے ہیں جو انکار کر رہا ہے جو انکار کر رہا ہے اس پر کیا آ جائے گی قسم آ جائے گی سمجھ میں آیا بھائی دوسرے پر بہینہ آئے گی جو مثبت زیادت ہوگا یا جو مثبت ہوگا اس کے لیے بہینہ چاہیے اور دوسرے کا البئی نا تو وال المداری ولی امین تو یہاں پر ایک کہتا ہے مدت ہے دوسرا کہتا ہے مدت نہیں تو جو کہہ رہا ہے مدت ہے اس کے ذمہ پہ نا جو کہہ رہا ہے مدت نہیں اس کا اس پر قسم آئے گی اس کا قول تھا بارہ قسم کے ساتھ یا دونوں اختلاف کرتے ہیں خیال شرط میں بے کہتا ہے بے ہوئی تھی بغیر خیاار شرط کے مشتری کہتا ہے نہیں مجھے خیال شرط تھا تین دن کے اندر میں بے کو فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں بے کو فسخ کر سکتا ہوں تو, مش... تو یہاں پر بھی مولانا اب تو نہیں بلکہ کیا کیا جائے گا مدائی کون ہے مشتری کہ وہ مشترین میرے لیے خیال شرط ہے اور بائیں کیا ہے اس کا منکر تو مدائی جو ہوگا اس پر آ جائے گی بہینا اور دوسرے پر کیا آ جائے گی قسم آ جائے گی اسی طرح اگر اختلاف کیا باز سمن کی وصولی میں مبیع کی مقدار اور سمن میں نہیں اختلاف مشتری کہتا ہے قاضی صاحب میں نے میں سے پانچ کتابیں خریدی ہیں بائی بھی کہتا ہے اس نے مجھ سے پانچ سو میں پانچ کتابیں خریدی ہیں لیکن بعض سمن کی وصولی میں اختلاف ہوا مشتری کہتا ہے پانچ سو میں سے میں تین سو ادا کر چکا ہوں بائی کہتا ہے اس نے ایک پائی بھی ابھی ادا نہیں کی یا کمی بیشی میں فرق ہے مشتری کہتے ہیں میں تین سو ادا کر چکا ہوں بائے کہتا ہے نہیں اس نے ابھی صرف ابھی تک دو سو ادا کیے ہیں تو بعض سمن کی وصولی میں کیا آ اختلاف کہتے ہیں اس صورت میں بھی تحال نہیں ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا ضابطہ کہ سمن کی مقدار میں اختلاف ہے یہاں مقدار میں نہیں اختلاف دونوں کہہ رہے ہیں سمن کتنے طے ہوئے تھے پانچ سو ہاں وصولی میں اختلاف ہے تو تحالف نہیں ہوگا مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشکل ہے بھائی تو یہاں تخلق نہیں ہوگا اور جو مدعی ہوگا یا مثبت زیادت ہوگا اس پر بہینہ آئی گی اور دو جو منکر ہے اس پر کیا جائے گی کا سمجھ تو کہتے ہیں وہین اختلافہ اگر دونوں نے اختلاف کیا بائے اور مشترین فی الجلی مدت کے اندر اوفی شرطل سیاری یا شرطے حیار, یعنی حیار شرط خیار یعنی شرط کے اندر استعفی استعفی کا معنی وصول کرنا آفس استعفی عبادی اور باز یعنی کچھ سمن کی وصولی میں ایک کہتا ہے کچھ سمن وصول ہو چکے اور میں دے چکا ہوں دوسرا کہتا ہے ابھی کچھ بھی سمن اس نے ادا نہیں کیے تو کہتے ہیں فلا تحالف بے تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان تحالف نہیں ہوگا ولقول قول کی رلخیار اول اج الما یمینی اور قول جو ہے وہ معتبر ہوگا اس شخص کا قول جو انکار کر رہا ہے خیار کا اور مدت کا مائ یمینی ہی ساتھ اس کی قسم اس کی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے جو انکار کر رہا ہے یہاں تک مسائل سمجھ میں آگئے اچھی طرح وہ انحال بھائی یہ وہ صورتیں تھیں کہ ابھی مبیا ہلاک نہیں ہوا تھا ابھی مبیا حالات اگر مبیا حالات ہو جائے اور پھر اختلاف آئے مبیائے یا سمن کی پھر اختلاف آئے سمن کی مقدار میں پہ کس کی مقدار میں صورت یہ میں نے زید اور عمر میں پہ زید اور عمر کے درمیان بیا ہوئی اور زید نے عمر کو پانچ کتابیں فروخت کر دیں عمر نے ان پانچ کتابوں پر قبضہ کر لیا ابھی سمن ادا نہیں کیے کہ وہ کتابیں اس کے پاس ہلاک ہو گئیں ضائع ہو گئیں اب کیا کیا جائے گا بھائی مبیے پر وہ قبضہ کر چکا ہے اور پھر وہ مبیہ اس کے پاس کیا ہوا ہلاک ہوا اور مقدار سمن میں اختلاف آیا مشتری کہتا ہے سمن پانچ سو روپئے طے ہوئے تھے بھائی کہتا ہے نہیں ایک ہزار روپے طے ہوئے تھے سورج سمجھ میں آ گئی مبیا کیا ہو چکا قبضے کے بعد ہلاک ہلا ہو چکا ہے بھائی مشتری کے پاس ہلاک ہوا ہے بائی کے پاس ہلاک ہو جائے پھر تو بے ختم ہو جائے گی یہ تو جھگڑا ہی نہیں پائی مشتری نے سمن اس پر لازم ہو گئے لیکن اس سمن میں اختلاف آ گیا مشتری ہے کتنے طے ہوئے تھے پانچ سو اور بائی کہتا ہے کتنے طے ہوئے, ہوئے تھے ایک ہزار مثلاً طے ہوئے تھے اب کیا تحال ہوگا دونوں کو قسمیں دی جائیں گی کہتے نہیں اب تحال نہیں بھائی کیوں نہیں تحال کیوں نہیں ہوگا بھائی پہلے بھی یہ مسئلہ گزرا ہے سمن میں اختلاف آیا تھا تو دونوں کو قسمیں دی جاتی تھی کہتے ہیں یہاں تحالف نہیں ہوگا کہ وہاں دونوں کو قسمیں دینے کے بعد بے کو پسخ کر دیا جاتا تھا بے کو ہم کیا کر دیتے تھے پسخ اور یہاں تو مبیائی ہلاک ہو چکا تو بے فسف کر سکتے ہیں اب ہم اب بے کو پسخ کرنے کی کوئی صورت نہیں رہی رابطہ سمجھ میں آیا لہذا تحلق نہیں ہوگا تحلق نہیں ہوگا پھر کہ کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی پھر اس صورت میں چونکہ بائیں مثبت زیادت ہے اس کے ذمے تھی بینا اور مشتری اس کا منکر ہے تو قول منکر کا معتبر ہوگا اگر بینہ نہیں ہے تو قول پھر کس کا ہوا کرتا ہے من من بھائی جس نے جو انکار کر پھر دونوں نے اختلاف کیا تو دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے امام اعظم کو حنیفہ اور امام و یوسف رحم اللہ کے نزدیک والقول قول المشتری سے سمن اور قول مشتری کا معتبر ہے سمن کے بارے میں یعنی آپ دوسرے کے دن میں بینہ تھی وہ پیش کر دے تو ٹھیک بینہ نہیں پیش کر سکتا تو قول کس کا معتبر ہے مشتری کا ہی یعنی نہیں اس پر قسم آ جائے گی وہ قسم کھا دے کھا لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ اگر انکار کر دے گا تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا محمد الرحم اللہ تعالی اچھا امام محمد رحم اللہ فرماتے مبیائی یا سمن کی مقدار میں اختلاف آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے ہمیشہ تحال ہوتا ہے دونوں کو فسمیں دی جاتی ہیں اور بے کو فسخ کر دیا جاتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی بے کو کیسے ہم فسخ کریں مبیا تو کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا اب ابے کو فسخ کریں گے تو مبیا واپس لٹانا پڑے گا وہ کہاں سے واپس کرے گا وہ تو حلاق ہو چکا ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے مبیا حلاق ہوا تو کوئی حرج نہیں مبیا کی قیمت اس کے قائم مقام ہو جائے گی کیونکہ قیمت بھی اسی چیز کا مثل ہوتی ہے سورت کے اعتبار سے تو نہیں ہوتی لیکن معنی کے اعتبار سے اسی کا مثل ہوتی ہے تو اس ہوگا دونوں قسمیں اٹھائیں گے اور بیگ کو پھنسا کر دیا جائے گا اب مبیا کو واپس نہیں ہو سکتا تو کیا واپس دی جائے گی اس کی قیمت واپس وہ اس مبیے کا قائم مقام ہو جائے گی گویا قیمت ہم دے رہے ہیں تو یوں ہی سمجھیں گے وہی مبیا واپس دے رہے ہیں ایک تو سمن ہے جو دونوں نے آپس میں طے کیے تھے وہ تو تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن قیمت جو کیا ہے جو ہم ہاں مارکیٹ میں بازار میں اس چیز کا نرف ہو وہ کیا کہلاتا ہے قیمت ہے تو اس نے مسا کتنے کے دع... دعوی کیا مشتری ہے میں نے پانچ کتابیں کتنے میں خریدی تھی پانچ سو میں بھائی کیا کہتا ہے اس نے پانچ کتابیں کتنے میں خریدی تھی ایک ہزار میں یہ تو ان کے سمن یہ تو آپس میں سمن کی بات کر رہے ہیں اور قیمت مسا خط بازار میں ان کی خطا... ان کتابوں کی قیمت آٹھ سو روپے بنتی ہے بھی. ان کی قیمت کیا بنتی ہے آٹھ سو تو مشترک گویا کہہ رہا ہے میں نے سستی لی تھی اور بھائی کہہ رہے نہیں میں نے مہنگی بیچی تھی تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی امام محب... مبیا ہلاک ہو چکا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں کو قسم دی جائے گی اور قسم دینے کے بعد بے کو فسخ کر دیں گے بھائی مبیا واپس نہیں ہو سکتا تو اس کا کیا کریں کہتے ہیں اس کی قیمت دے دے گا قیمت جب دے گا تو گویا مبیا ہی دے دیا اور قیمت تو کتنی تھی آٹھ سو وہ آٹھ سو دے دے گا اور یوں سمجھیں گے بے ہی فصح کر دی ہم نے یہ وہ سمن نہیں دے رہا بلکہ ہم نے بیہ کو کیا کر دیا ہے وصف کر دیا یہ آٹھ کو مبیع کی قیمت دے رہا ہے سمن نہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ارمام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں يَتَحَالَ فَانِ دونوں قسم اٹھائیں گے و وَيُخْسَقُ الْبَعُ عَلَى قِيمَةِ الْحَالِكِ اور بی کو فسخ کر دیا جائے گا ہلاک شدہ چیز کی قیمت پر تیسری صورت بھائی پہلی صورت ایک صورت ذکر ہوئی مبیع ہلاک نہیں ہوا تھا بھائی سب سے پہلے وہ سورت ذکر ہوئی تھی جس میں مبیا ہلاک نہیں جب مبیا ہلاک نہیں ہوا تھا دونوں قسم کھاتے تھے اور بے کو کیا کر دیا جاتا تھا پسم پھر سورج ذکر ہوئے کہ مبیا ہلاک ہو گیا اس سورت میں شیخین رحم اللہ کیا فرماتے ہیں مبیا ہلاک ہو چکا ہے اب تخلق نہیں ہوگا دونوں پر قسم نہیں ہے کیونکہ تخالق کا فائدہ کیا تھا ہم بے کو کیا کر دیا کرتے تھے فصف اب تو مبیا ہلاک ہو چکا ہے بے فصف ہو ہی نہیں سکتی بھائی اب تیسری سورج ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ مبیہ ہلاک ہوا نہ سارا باقی ہے اور نہ سارا ہلاک ہوا کچھ مبیا ہلاک ہے اور کچھ ابھی بھی باقی ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے سے دو غلام خریدے ایک اس کے پاس ہلاک ہو گیا اور ایک غلام ابھی بھی باقی ہے اور اب سمن میں اختلاف آیا بھائی کس میں اختلاف آیا یہ تو وہ بھی مانتا ہے میں نے دو غلام وصول کیے تھے لیکن ایک میرے پاس کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا لیکن سمن میں اباس مبیا ہلاک ہوا اور سمن میں اختلاف آ گیا مشتری کہتا ہے اس نے مجھے دو غلام ایک ہزار درہم کے بیچے تھے بائے کہتا ہے نہیں میں نے اسے یہ غلام دو ہزار درہم میں بیچے تھے سمن میں اختلاف آیا اور کس وقت آیا جبکہ بعد مبیا مشتری کے پاس ہلاک ہو چکا ہے تو کیا اب تحال ہوگا یا تحال نہیں امام اعظم کو حنیفر عملہ فرماتے ہیں نہیں تحالف اب بھی نہیں ہے کیونکہ تحال کا فائدہ کیا تھا ہم بے کو پھنسخ کر دیتے کر دیتے تھے اب تو مبیا تعلیم رہا ہی نہیں بے کو ہم کہاں سے پھنس کر رہے ہیں اس نے تو دو غلام دیے تھے دو غلاموں پر آفد ہوا تھا دو غلام مبیع ہیں اور اب وہ دونوں واپس ہو سکتے ہیں ایک تو کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا تحالف نہیں کیونکہ تحالف کا فائدہ ہی یہی تھا کہ اسے ہم کرتے تھے اب فصق کی کوئی صورت اور کوئی گنجائش یہاں پر نہیں ہاں ایک صورت میں تحالف ہے امام امامتا فرماتے ہیں بھائی بائر کے کتنے غلام تھے بائے نے کتنے غلام دیے دو غلام دیے اور سمن میں اب اختلاف ہے بھائی بائے کیا کہہ رہا ہے دو ہزار, دو ہزار ہے مرسن کہتا ہے ایک, ایک غلام بھی ہزار کا ہے دوسرا بھی ہزار کا ہے تو بائے اگر وہ جو غلام ہلاک ہو چکا ہے اس کے پیسے بالکل چھوڑ دے پھر تحلق ہو سکتا ہے اس کے پیسے کیا کرے بالکل پیسے چھوڑ دے پھر تحالف ہو سکتا ہے کیسے بھائی تحالف کا فائدہ کیا ہوگا بے فص کریں گے تو بے فص کرنے کی یہی صورت ہے کہ اسی زندہ کو سارا مبیعہ فرض کر لو جو ہلاک ہوا وہ مفت میں ہلاک ہوا نہ وہ مبیعہ تھا نہ اس کے مقابلے میں کوئی سمند تھے بھائی تو یوں سمجھیں گے مبیعہ ابھی بھی پورا کا پورا موجود ہے بھائی اگر اسے مبیعہ فرض کرو تھے تو مبیعہ کچھ کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا اب اب کو فسخ کرنے کی گنجائش سبق کی طرح توجہ ہے بھائی اگر اس کو بھی مبیا فت اور جو غلام ہلاک ہوا تھا تو وہ تو مبیا تھا وہ ہلاک ہو چکا ہے کچھ اس میں سے ایک حصہ اور جب ہلاک ہوا اب کے فسخ کی کوئی گنجائش اگر اس کو مبیا شمار ہی نہ کرے بھائی بھائی یوں سمجھے وہ ویسے ہی دیا تھا ویسے ہلاک ہو گیا اس کے جب وہ مبیا نہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی سمن بھی تو پھر اس صورت میں تحالف ہوگا اب ہم کیا کریں گے مبیا کس کو شمار کریں گے صرف اس ایک لام کو اور سمن صرف اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سمن ہو اس کے مقابلے میں فرض کر لیے جائیں گے اور اس صورت میں تحالف ہوگا اور بے کو کیا کر دیا جائے گا فصح کر دیا جائے گا بے کو کیا کر دیا جائے گا فصح کر دیا جائے گا سورت سمجھ میں آئی وہ ہلاک شدہ غلام کا حصہ کیا کر دے اگر بائے چھوڑ دے پھر تخالف ہوگا اب مبیات سے کس کو فرض کیا جائے گا یہ جو زندہ غلام ہے اس کو سمجھیں گے یہ مبیا ہے اور وہ جو ہلاک ہوا ہے وہ مبیات تھا ہی نہیں جب مبیاں نہیں تو اس کے مقابلے میں سمن بھی کوئی نہیں لہٰذا اس کے بائے کوئی کٹوتی بھی نہ کرے سمن کے اندر کٹوتی بھی نہ کٹوتی کرتا ہے پھر تو وہ بھی مبیا ہوا معلوم ہوا جب اس کی کٹوتی نہیں کرا معلوم ہوا اس کو اس نے چھوڑ دیا اس کے کوئی کٹوتی نہیں کر رہا تو پھر اب تعلق کر پا کر دونوں کو قسمیں دلائی جائیں گی اور پھر بے کو فسخ کر دیں گے بائے وہ مشتری وہ ایک غلام واپس کر دے گا اور بائے کیا کر دے گا سارے کے سارے سامان واپس کر دے گا سورج سمجھ میں آ اب اس نے ہلاک شدہ غلام کی کوئی کٹوتی کی اس نے اس نے غلام کی کوئی کٹوتی نہیں کی اس کا حصہ چھوڑ دیا اس کو مبیا بنایا ہی نہیں جب اس کو مبیا نہیں بنایا تو گویا ابھی بھی سارا بمیا موجود ہے یہ ایک زندہ غلام ہے اور جب سارا مبیا موجود ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے حالق ہوا کرتا ہے بے فسخ ہو سکتی ہے کہ مبیا واپس دے اور وہ سمن واپس دے دے سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں وَإن اگر حلاق اگر ہلاک ہوا دونوں مبیعوں میں سے کوئی ایک مبیع وہ ان حال کا احاد اور اگر دو غلاموں میں سے کوئی ایک غلام کیا ہوا ہلاک ہو گیا وہ ان حل کا احد اگر دو غلاموں میں سے کوئی ایک غلام ہلاک ہوا سمّ دیکھا ہلاک ہوا ہے پھر دونوں نے اختلاف کیا سمن کے حنیف رحم اللہ تعالی تو تحالف دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے امام اعظم و حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اللہ رکا حضرت مگر یہ کہ راضی ہو جائے بائک کس چیز پر راضی ہو جائے اہ ترو کا حصہ تل حال کی کہ وہ چھوڑ دے ہلاک ہونے والے کا حصہ اس کا حصہ چھوڑ دے سمن میں اس کی کٹوتی نہ کرے تو یوں سمجھیں گے یہ زند... صرف زندہ جو ہے یہی مبیعہ ہے اور سارے سمن اسی کے مقابلے میں ہیں سورج اب بے کو فصق کر دیا جائے گا وہ زندہ غلام واپس کر دے گا اور بائے کیا کرے گا سامان واپس کرے گا وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یا پانی ماں ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی بھی مبیع کچھ ہلاک ہوا کچھ تو موجود ہے تو گویا من وجہ مبیع موجود ہے تو یتحال پانی دونوں قسم اٹھائیں گے وہ انفس البل قیمت الحال کی اور بے فصق ہو جائے گی زندہ غلام میں اور ہلاک ہونے والے کی قیمت میں بھائی مبیہ تو کچھ ہلاک ہو چکا ہے ایک غلام ہے ایک غلام ہلاک ہو چکا امام یوسف رم اللہ فرماتے ہیں بھائی تخالف ہوگا اور بے کو فصف کریں گے بھائی, بھائی بے کو فصق کیسے کرتے ہو بعد میں کیا ہو چکا ہلاک ہو چکا کہتے ہیں جتنا ہلاک ہوا ہے اس کی قیمت کو اس کا قائم مقام کر دیں گے اب جب دونوں قسم اٹھا لیں گے بے فص ہو جائے گی اور مشتری کیا کیا واپس کرے گا زندہ غلام بھی اور جو ہلاک ہو چکا اس کی قیمت تو جب اس کی قیمت اور زندہ غلام کو واپس دیا تو یوں ہی سمجھا جائے گا اس نے دونوں غلام کیا کر دیے واپس کر دیے تو بے فص ہو گئے دونوں غلام واپس آ گئے وہ قول محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا بألف مسئلہ یہ بھائی میاں بیوی بی کے اندر اختلاف آ مہر کی مقدار کے اندر خامن کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اور کتنے مہر کے بدلے ایک ہزار درہم مہر کے بدلے میں نے اسے نکاح کیا تھا عورت کہتی ہے نہیں دو ہزار مہر کے بدلے اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ نکاح کیا تھا تو ایک خامن کہہ رہا ہے مہر ایک ہزار دیرہم طے ہوا تھا بیوی بی کہہ رہی ہے مہر دو ہزار در ہم طے ہوئے تھے تو کہتے ہیں دونوں میں سے جس نے بینا پیش کر دی اس کی بہینہ قبول کی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی اور اگر اگر دونوں بہینہ قائم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں مثبت زیادت کی بہینہ قبول ہوگی اور مثبت زیادت کون ہے کون زیادہ کا ثابت کر رہا ہے زیادہ کا مداعی ہے عورت زیادہ کی دعوے دار ہے تو مدعی یہ زیادت کی بیانہ کیا کی جائے گی کی جائے گی مہر کے اندر دعوی کر دیا خامن نے اس نے نکاح کیا اس عورت کے ساتھ الفن ایک ہزار درہم کے بدلے وقالت کا ذا نیبی الفینی اور بہینہ قبول کی جائے گی وہ ان اقام بینا تھا اور اگر دونوں نے اکٹھی بہینہ قائم کر دی پھل بہینہ تو بہینہ تو المر آتی تو بہینہ عورت کی بہینہ ہے یعنی اس کی بہینہ کیا ہوگی قبول کی جائے گی کیونکہ وہ زیادت کا اس کی بہینہ زیادہ زیادت کو ثابت کر رہی ہے لَهُمَا بھئی اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بہینہ نہیں ہے اب کیا کیا جائے گا تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں دونوں کو قسم دی جائے گی دونوں کو کیا دی جائے گی دونوں قسم اٹھائیں گے تو کیا کیا جائے گا بے کے بعد میں تو دونوں قسم اٹھاتے تھے پھر ہم بے کو فسخ کر دیا کرتے تھے تو یہاں کیا کیا جائے گا بھائی دونوں قسم اٹھائیں گے تو نکاح کو فصل کریں گے کہتے ہیں نہیں بھائی نکاح کو کیوں فسق کرتے ہو بے کے اندر تو مسئلہ اور تھا یہاں مسئلہ اور بے کے بعد میں جب دونوں نے قسم اٹھا لی تو کچھ طے نہیں ہو رہا سمن کیا طے ہوئے تھے سمن مجہول ہو گئے یا مبیا مجہول اگر مبیا میں اختلاف تھا تو مبیا مجھول ہوا سمن میں اختلاف تھا تو سمن کیا ہو گیا مجھول یو بغیر سمن کے ہوئی ہے اور بغیر سمن کے یا مجہول سمن پر بہ ہو تو یہ جائز نہیں اس لیے ہم نے فخ کر دیا یا مبیا مجھول ہو تو بھی بے جائز نہیں اس لیے بھی ہم نے بہ کو کیا کر دیا وہاں فتخ کرنا پڑتا تھا جبکہ نکاح کا باب ہے اور نکاح میں نے پڑا ہے مہر اب ہو گیا کو بغیر, مہر کی گویا نکاح ہوا اور بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا اگر دونوں ذکر نہ کریں <تصفح> ہو جاتا ہے اور خود بخود کون سا مہر آ جاتا ہے <تصفح> مہر مسل آ جاتا ہے تو یہاں بھی اب کیا ہوگا ماہر مثل کو اب ہم اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے آگے نکانی فسخ ہوگا البتہ فیصلہ کس کے ذریعے کیا جائے گا دونوں نے جب قسم اٹھا لی اور کسی ایک کا دعویٰ بھی ثابت نہیں ہو رہا تو اب ماہر مسل کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کیسے ماہر مسل کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہتے ہیں دیکھو اگر ماہر مسل اتنا ہوا جس کا دعویٰ خامن نے کیا ہے یا اس سے کم ہوا تو خامن کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر ماہر مسل اتنا ہوا جتنا عورت نے دعوی کیا ہے یا اس سے زیادہ تو پھر عورت کے حق میں کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر دونوں کے مابین ہوا ماہر مثل جو خامن نے بتایا ہے اس سے زیادہ ہے اور جو عورت نے بتایا اس سے کم ہے تو پھر مہرِ مثل پر ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کتنا مہر دینا پڑے گا مہرِ مثل یعنی اس جیسی عورت کا جو مہر عموماً مقرر کیا جاتا ہے وہ خامن کو دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آیا مثلاً دیکھو پاون کیا کہتا ہے مہر کتنا طے ہوا تھا ایک ہزار دیرہ بیوی بی کیا کہتی ہے مہر کتنا طے ہوا تھا دو ہزار دیرہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بہینہ نہیں تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہتے ہیں مہر مثل کو حاکم بناؤ اس کے لیے فیصلہ کرو ماہر مثل اگر جتنا خامند نے دعویٰ کیا اس کے برابر ہے مثلا خامند کا دعویٰ کتنا تھا ایک ہزار دیکھا اور ماہر مثل بھی کتنا ہے ایک ہزار یہ اس سے بھی کم ہے ماہر مثل ہے سات سو تو اب خامن کے حق میں خامن کے قول پر کیا کر دیا جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا کیونکہ ظاہر حال اس کا معید ہو گیا اس کی تائید کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی ماہر مسل اس کی تائز کر رہا ہے اور اگر ماہر مثل اس کے برابر ہے جس کا دعویٰ عورت نے کیا مسن ماہر عورت کا دعویٰ نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے دو اور ماہر مثل بھی دو ہزار ہے یہ دو ہزار سے بھی زیادہ ہے مسن ماہر مثل ڈھائی ہزار ہے تو کس کے حق میں فیصلہ کس کے قول پر فیصلہ کر دیا جائے گا عورت کے قول پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر ماہر مثل خاں جو اور خامن نے دعویٰ کیا اور عورت نے دعویٰ کیا ان کے مابین ما ہے یعنی خامن نے جتنا مہر ذکر کیا ہے اس سے زیادہ ہے مہرِ مثل اور عورت جس کی دعوے دار ہے اس سے کم ہے تو پھر مہرِ مثل پر ہی فیصلہ کر دیا جائے گا کسی ایک کے قول پر بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وہ علم یق اللہ و علم یَق اللہ بہین تنف آئندہ ابھی اللہ تعالی اور اگر ان دونوں کے پاس بئینہ نہیں ہے تو دونوں قسم اٹھائیں گے امام اعظم و حنیف رحم اللہ کے نزدیک ولم یو سقین اور نکاح فسخ نہیں کیا جائے گا ولا کی یو حق کم و ماہر لیکن حکم بنایا جائے گا یعنی بنایا جائے گا مہرِ میثل کو فیصلہ کرنے والا بنایا جائے گا مہرِ میثل کو فاین کان میثلم ما طرف بہ الزوج او اقل اگر مہرِ میثل جو ہے میثلم ما طرف بہ الزوج میثل اس کے ہے جس کا اعتراف کیا خاوند نے او اقل یا اس سے کم ہے خود یا بما قال الزوج فیصلہ کر دیا جائے گا خامن کے قول پر وان کانہ مسل مدعت المرءۃ او اکثرہ اور اگر مہر مسل جو ہے مسل ہے اس کے جس کا دعویٰ کیا ہے عورت نے او عوْ اکثرہ یا اس سے زیادہ ہے وہ زیہ بمدعت المرءۃ تو فیصلہ کر دیا جائے گا وہ اس عورت کے دعویٰ پر وہ اتنی مقدار پر جس کا دعویٰ اس عورت نے کیا ہے وَإِن كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْسَرَ مِمَّا تَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ وَآقَلَّ مِمَّدْ دَعَتْ كُلْ مَرْأَتُ خُزِيَ لَحَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ اور اگر مہرِ مثل جو ہے وہ زیادہ ہے اس مقدار سے جس کا اعتراض کس نے کیا ہے خامن نے اور عقل ہے اس مقدار سے جس کا دعویٰ عورت نے کیا ہے او ذی الها ب مہر المثل تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس عورت کے لیے مہرِ مثل کا مہرِ مثل پر فیصلہ کر دیا جائے گا واذا اختلفا في الاجاره قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وتراتا اور اگر اختلاف کیا بھائی اب اجارہ کے بارے میں بتلائیں گے اجارہ میں اختلاف آتا ہے بھائی جو چیز کرایے پر دیتا ہے وہ کہلاتا ہے مجر اور جو چیز کرایہ پر لینے والا ہے اس کو کہتے ہیں مستجر سمجھ میں آیا بھائی میں نے آپ کو ایک گاڑی کرایہ پر دی تو میں ہوا مجر اور آپ کون ہوئے آپ اجارہ کے اندر اختلاف آیا بھائی تو اختلاف بھائی اجارہ کس چیز پر ہوتا ہے منافع پر ہوتا ہے میں نے آپ کو گاڑی کرایہ پر دی ہے تو میں نے گاڑی کا آپ کو مالک بنایا یا اس کے منافع کا مالک بنا دیا صرف اس کے منافع کا مالک بنایا کہ کچھ دیر آپ اس سے نفع اٹھا لیں اور اس کی اجرت مجھے دے دیں تو اب اختلاف جو آیا وہ منافع حاصل کرنے سے پہلے آئے گا یا درمیان میں آئے گا یا اس کے بعد آئے گا جب گا... آپ گاڑی لے گئے ایک دن کے لیے سمجھ میں آیا تو اختلاف جو آیا ابھی ایک دن چلائی نہیں ابھی آپ نے بالکل سرے سے چلائی نہیں گاڑی پہلے شروع میں اختلاف آ گیا شروع میں کیا ہو گیا اختلاف آ گیا سمجھ میں آیا مثلا آپ کا میرا آقد کل ہوا تھا آج آپ صبح گاڑی لینے آئے کہ لاؤ بھائی گاڑی دے دو آج شام تک کی میرے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی بھائی مثلا ہزار روپے پر صبح سے شام تک گاڑی میرے پاس رہے گی میں نے کہا بھائی ہزار کی بات کب ہوئی تھی دو ہزار روپے پر بات ہوئی تھی تو اختلاف صرف کس کے اندر آیا گجرت کے اندر آیا یا کبھی معقود عالیہ نفع نفے کے اندر اختلاف آئے گا آپ نے کہا لاؤ بھائی گاڑی ایک ہزار روپے کے بدلے صبح سے شام تک کی بات ہوئی تھی گاڑی سے نفع میں اٹھاؤں گا میں نے کہا بھائی شام تک کی بات کہاں ہوئی تھی دوپہر تک کی صرف بات ہوئی تھی تو اب اس میں نفے میں اختلاف آ گیا آپ ذکر کر رہے ہیں نفع صبح سے شام تک کا اور میں کہا ذکر کر رہا ہوں صبح سے دوپہر تک یا دونوں کے اندر اختلاف آئے گا تو اب کیا کیا جائے بھائی کہتے ہیں بھائی اگر اختلاف آیا نفع وصول کرنے سے پہلے ابھی آپ نے گاڑی سے کوئی نفع نہیں حاصل کیا اور اختلاف پہلے ہی آ گیا تو کہتے ہیں پھر دونوں کو قسم دی جائے گی اور آقد اجارہ کو فصح کر دیا جائے گا سمجھ میں آیا دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ اجارتی اور اگر اختلاف کیا دونوں عقد کرنے والوں نے اجارہ کے اندر قبل یعنی ان مناف جن مخودن علیہ وہ چیز جس پر عقد ہوا ہے یعنی وہ منافع ماخودن عالیہ کو وصول کرنے سے پہلے یعنی وہ نفع اٹھانے سے پہلے اختلاف آ گیا اجارہ میں صحافا تو دونوں کیا کریں گے قسم اٹھائیں گے وہ دونوں قسم اٹھائیں گے وطار دا اور ایک دوسرے کا چیز کیا کریں گے واپس کر دیں گے دونوں قسم اٹھائیں گے وطارات دا اور وہ چیز واپس کر کے اجارے کو فسخ کر دیں گے سمجھ میں آیا کو فسخ کر دیں گے وہ عختلافا بادل استعفیٰ وقان القول قول المستاجر اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اس نفع کو حاصل کرنے کے بعد بھائی نفع حاصل کر چکا ہے اس کے بعد اب اختلاف آیا کس کے اندر اجرت کے اندر بھائی تو کہتے ہیں لم یا اب دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے بھائی کیوں بھائی قسم کے دونوں قسم جب اٹھاتے تھے تخالف ہوتا تھا اس کا فائدہ کیا تھا ہماقت کو ہم کرتے تھے اب تو یہ نفع اٹھا چکا ہے اب کیا فص ہوگا یعنی وہ منافع تو ہلاک ہو چکے بھائی منافع تو بھائی صبح سے شام تک گاڑی چلانے کے لیے لے کے آپ شام کو لے کر آیا تو صبح سے شام تک کے منافع ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے اب وہ دوبارہ آ سکتے ہیں نہیں بھائی اب تو نئے نئے وقت کے ساتھ نئے منافع ہوتے ہیں گزشتہ وقت کے گزر چکے ہلاک ہو چکے تو یہ اسی طرح جیسے مبیہ ہلاک ہو جاتا تھا جب مبیا ہلاک ہوتا تھا تو تحلق نہیں ہوتا تھا تو یہاں بھی تحالف نہیں ہے اور پھر وہاں پر کیا تھا مشتری کا قول معتبر ہوتا تھا اس کی قسم کے ساتھ تو یہاں پر بھی مشتری کے درجے میں کون ہے مجر یا مستر مستاجر ہے تو مستاجر کا قول معتبر ہوگا ساتھ اس کی قسم کے اور موجیر اگر چاہتا ہے تو اس کو کیا پیش کرنا پڑے گی بہینا پیش کرنا پڑے گی صورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں بہن اختلاف بادل استفا علم یا تحالفا اگر دونوں نے اختلاف کیا اس نفع کو وصول وصول کرنے کے بعد لامیہ تحالفا تو دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے وکان القول قول المستاجر اور قول کس کا معتبر ہوگا مستاجر کا معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ و ان اختلاف بعضیفہ عباد الماخود علیہ تحالفا اچھا بھائی دیکھیے درمیان میں اختلاف آیا کچھ نفع وہ اٹھا چکا ہے کچھ ابھی باقی ہے مثلا گاڑی فرض کرو بھائی صبح سے شام تک کے لیے وہ لے کر گیا ہے اور دوپہر کو اب اختلاف آیا اب کچھ نفع وہ اٹھا چکا ہے اور کچھ نفع <تصفح> بند یہ مکان میں بنا لو بھائی ایک مہینے کے لیے مکان کرایہ پر لیا تھا اور دس دن کے بعد اختلاف آیا تو اب کیا کیا جائے بھائی کچھ نفع دس دن کا وہ نفع اٹھا چکا اور بیس دن کا نفع ابھی بھی باقی ہے کچھ ما... تو آب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی اب جو ہے اس صورت کے اندر جو ما بقیہ ہے اب تحالف ہوگا اور ما بقیہ کے اندر حق اجارہ کو فسخ کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا ما بھئی کچھ نفع تو ہلاک ہو چکا وہ دوبارہ آ سکتا ہے تو اس کے بارے میں تو تخلق ہو نہیں سکتا اور جو ماں ہے وہ تو ابھی آیا نہیں کیونکہ ہر نفع نئے وقت کے ساتھ نیا نفع آتا ہے تو گویا بھائی بے کے بعد میں آپ نے پڑھا تھا اگر کچھ مبیہ ہلاک ہو جائے تو تخالق ہوتا تھا یا تحالف نہیں ہوتا تھا کچھ مبیہ جب ہلاک ہو جاتا تھا توجہ ہے سبق کی طرف کچھ مبیہ جب ہلاک ہوتا تھا تو تحالف ہوتا تھا یا تحالف نہیں امام اعظم کو حنی فرحم اللہ کے نزدیک تحالف نہیں ہوتا تھا وہاں پر بھائی مگر یہ کہ بائے کیا ہو جائے ہلاک شدہ کے حصے کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے آپ نے پڑھا تھا تو بیب کے بعد میں تحالف نہیں تھا لیکن یہاں پر تحالف ہے کچھ کچھ نفع ہلاک ہو چکا اور کچھ ابھی باقی ہے یہاں کیوں تحالف ہے کہتے ہیں بھائی یہ آخ اجارہ ہے اور آخد اجارہ کے اندر ہر آن نئے منافع آتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھائی ایک مہینے کے لیے مکان لیا آج کے دن کی رہائش الگ ہے اگلے دن والی تو ابھی آئی نہیں اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے وہ کل آئے گی اس سے اگلے دن والی رہائش پھر اس کے بعد آئے گی پھر اس سے اگلے دن والی رہائش آئے گی تو کچھ منافع ہلاک ہو چکے اور کچھ منافع ابھی آنے والے ہیں وہ معدوم ہیں ان کا وجود ہی کوئی نہیں اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس پر آقد واقع نہیں ہوتا اس پر آقد واقع اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے بھائی ابھی وہ رہائش آئی نہیں آپ بیچتے کیسے ہیں اس کی اجرت کیسے آپ وصول کر رہے ہیں اس کی تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہر آن کے اندر جو جو نفع آ رہا ہے اس پہ نیا نیا آکد مناقض ہوتا جا رہا ہے بھئی ہم نے تو بات کس کی کیا پورے مہینے کی بھائی پورے مہینے کے منافع تو ابھی آئے ہی نہیں ان کا آکد کیسے ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے یوں فرض کر لیا جاتا ہے جو جو نفع آتا جا رہا ہے اس پہ نیا نیا آکد ہم کرتے جا رہے ہیں نیا نیا آکد مناقض ہوتا جا رہا ہے جب اس کا وجود آ گیا اب اس پر عقد ہو گیا اگلا وجود آیا اب تو موجود ہے اب موجود ہے تو اب عقد ہو سکتا ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں اب اس پر عقد ہوا تو گویا یوں سمجھو ہر آن میں نیا نیا آکد ہوتا چلا جاتا ہے ہر آن میں نیا آکد ہوتا ہے تو جو گزر چکے تھے وہ ہلاک ہو گئے جو آئے ہیں ان کو تو جو آنے والے ہیں ان کا تو وجود ہی نہیں وجود ہی نہیں ہے مالانا ہر آن میں نیا عقد منعقد ہو رہا ہے تو ان سب پر تو نیا عقد منعقد ہو رہا ہے ان کو کر یہ الگ عقد ہوا جو گزشتہ تھا وہ الگ عقد تھا سمجھ میں آئی بات بھائی وہاں تو ایک ہی مبیا تھا جس پہ عقد منعقد ہوا تھا یہاں تو ہر ایک الگ ماخود انال ہے ہر آن کا نفا بھائی وہاں یہ دو غلام تھے دونوں پر عقد ہوا تھا اور ایک ہی عقد ہوا تھا یا الگ الگ عقد ہوئے تھے ایک ہی عقد ہوا تھا تو ایک ہی عقد دو گلاموں پر منعقد ہوا ہے اور ایک ہلاک ہو چکا اور ایک باقی ہے اب واپسی نہیں ہو سکتی اور یہاں پر تو سارے پر اکٹھا عقد ہوا ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک پر کیا ہو رہا ہے الگ الگ منعقد ہو رہا ہے تو آکد ہی بہت سارے بن گئے تو جو ہلاک ہو چکے وہ الگ عقد تھے جو آ رہے ہیں وہ الگ آقد ہے تو ان کو فصف کرنا ممکن ہے تو کہتے ہیں باد اور اگر اختلاف کیا دونوں نے یعنی مجر اور مستاجر نے بعد ماخود علیہ کو وصول کرنے کے بعد تحال اپا تو دونوں قسم اٹھائیں گے وفو صحد و آقد کو کیا کر دیا جائے گا فسخ کر دیا جائے گا فی ما بقیہ ما بقیہ کے اندر جو باقی عقد اجار، اجارہ کا جو وقت جو نفع ہے باقی اس کے اندر فسخ کر دیا جائے گا کان القول ماضی قول المستی ما اچھا بھائی وہ صورت اگر سارا نفع اٹھا لیا پھر اس کے بعد اختلاف آتا تھا تو کس کا قول معتبر ہوتا تھا کا یا مستاجر کا مستاجر کا قول معتبر ہوتا تھا تو یہاں بھی جو ہلاک ہو چکا کس کا قول معتبر بھائی ماں بقیہ کے اندر تو ہم عقد اجارہ فسخ کر دیں گے اور جو گزر چکا ہے اس کا بھی تو فیصلہ کرنا ہے اس میں بھی تو اس کی بھی تو ادائیگی ہونی ہے اس میں کس کا قول معتبر کہتے ہیں مستاجر کا قول معتبر جیسے بے کے باب میں بھائی کس کا قول معتبر ہوتا تھا مشتری کا تو یہاں مستاجر کا قول معتبر ہوگا کہتے ہیں وہ کان القول ماضی قول المستری ما یمینی ہی اور ماضی کے اندر قول جو ہے وہ مستاجر کا معتبر ہے ما یمینی ہی ساتھ اس کی قسم کے وہ عرق المولاول مکاتب و عرب اختلاف آقا نے اور مکاتب نے مکاتب وہ غلام جسے آقانے کا اتنے پیسے لے تو تم آزاد ہو جب اختلاف کیا آقا اختلاف کیا آقا نے اور مقاتب نے کی مالی کتابت ہی. کس کے اندر مال کتابت کے اندر آقا کہتا ہے بھائی میں نے ایک لاکھ روپے طے کیے تھے غلام کہتا ہے نہیں آپ نے اسی ہزار روپے طے کیے تھے میرے ساتھ تو کہتے ہیں لم یت حال فائندہ ابھی حنیفت رحمہ اللہ تو دونوں دونوں قسم نہیں اٹھائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نئی تہلف یہاں نہیں ہے بھائی بلکہ یہاں مقاصب کا قول معتبر ہوگا یعنی اس پر قسم آئے گی اور دوسرے پر بہینہ ہے آقا اگر اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتا ہے ایک لاکھ کو تو بینا لے کر آئے اگر بینہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مکاتب سے کیا لے لی جائے گی قسم لے لی جائے گی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس سے ہزار پر فیصلہ کر دیا جائے گا اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو پھر آقا کے حق میں فیصلہ ایک لاکھ بدلے کتابت پر فیصلہ کر دیا جائے گا وقالفانی اور صائبین فرماتے ہیں دونوں قسم اٹھائیں گے وہ تف سخل کتابت اور اقس کتابت کو پھر کیا کر دیا جائے گا فصر کیونکہ دونوں جب قسم اٹھائے تو تحالف کا فائدہ ہی کیا ہے کہ آخذ کو کیا کر دیا جائے فصر کر دیا جائے وہ عزق تلفت زو جانب مسائل بے کی فمائت لخل میاں بیوی بی میں اختلاف آ گھر کے سامان کے اندر سمجھ میں آیا چاہے جدائی ہوئی ہے یا جدائی نہیں ہوئی دونوں کے درمیان اختلاف آ گیا ایک کہتا ہے یہ سامان میرا دوسرا کہتا ہے یہ سامان میرا اب کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا بھائی کہتے ہیں بھائی اول تو بیینہ کو دیکھ لو سمجھ میں آیا بیینہ جو لے آئے اس کے حق میں فیصلہ بھائی بیینہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہتے ہیں پھر اس سورج کے اندر سامان کو دیکھا جائے گا اگر وہ ایسا سامان ہے جو عورتوں کے استعمال کا ہے اس کا اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا وہ بیوی کے حق میں ہوگا اس کی قسم کے ساتھ اور جو سامان مردوں کا ہے اس کا فیصلہ بھاون کے لیے ہو جائے گا اس کی قسم کے ساتھ بھئی کچھ سامان ہے دونوں کے استعمال کے قابل ہیں مرد بھی استعمال کرتے ہیں عورت بھی وہ کیا مثلاً برتن ہے سمجھ میں آیا چار پائی ہے سوفے ہیں یہ تو سب استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا کہتے ہیں یہ سامان مرد کا شمار کیا جائے گا اس کی قسم کے ساتھ تو جو سامان عورتوں کا ہوا وہ عورت کو دیا جائے گا اس کی قسم کے ساتھ جو سامان مرد کا ہوا وہ اور جو سامان دونوں کے ہوا وہ کس کو دیا جائے گا ساون کو اس کی قسم کے ساتھ کہتے ہیں بھائی جان تھی متائل بئی تھی جب اختلاف کیا میاں بیوی بی نے گھر کے سامان میں فما اسلحل جو صلاحیت رکھتا ہے مردوں کی یعنی جو صرف مردوں کے قابل ہے فہول الرجول تو وہ مرد کے لیے ہے وماء النسا اور جو عورتوں کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی جو عورتوں کے قابل ہے فہول المر آتی وہ عورت کے لیے ہے وہ ماں یسلوما اور وہ جو دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی دونوں کے قابل ہے مرد اور عورت کے فو لو کس کے لیے ہے مرد کے لیے ہے سورج سمجھ میں آ عورتوں کا سامان مثلاً بھائی عورتوں کے کپڑے ہیں اور برقع ہے اور میک اپ کا سامان ہے یہ ساری چیزیں عورتوں کی ہو گئی مرد کا سامان مثلاً بھائی پگڑی ہے مردانہ کپڑے ہیں اور آآ آآ مثلا زرا ہے بھائی جنگی لباس جو ہے تلوار وغیرہ یہ کس کے ہیں مردوں کے سامان تو کہتے ہیں رجول اور جو دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں کے قابل ہے وہ مرد کے لیے فیم مَا ورثت مالآخر بھائی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور دوس جو زندہ ہے اس کا وارثوں کے ساتھ اختلاف آیا بیوی بی کا انتقال ہو گیا اور خامند کا بیوی بی کے وارثوں کے ساتھ اختلاف آیا سامان کے اندر میں سامان کے اندر اختلاف آیا کس سامان میں اختلاف آیا مثلا وہ سامان جو دونوں کے قابل ہے جو بھائی عورت والا سامان تو ظاہری بات ہے عورت کا ہی ہے مرد والا سامان تو ظاہری بات ہے کس کا ہے مرد ہی کا ہے جو سامان دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں کے قابل ہے میں نے جیسے ذکر کیا برتن ہیں سمجھ میں آیا اور گھر میں عام استعمال کی چیزیں وغیرہ تو وہ کس کے لیے ہوگا کہتے ہیں جو زندہ ہوگا وہ اس کے لیے ہو جائیں گی اس کی قسم کے ساتھ وارثوں بھئی دیکھو کس کا انتقال ہوا بیوی بی کا انتقال ہوا تو بیوی بی کے وارثوں اور خامن کا اختلاف آیا بیوی بی کے وارث کہتے ہیں یہ جو فرنیچر وغیرہ برتن ہیں یہ عورت کے تھے اور خامن کیا کہتا ہے یہ میرے ہیں تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا خامن کے حق میں فیصلہ ہوگا یا مولانا خامن کا انتقال ہوا بیوی بی پیچھے رہ گئی آپ بیوی بی اور خامن کے وارثوں کا اختلاف ہوا خامن کے و کہتے ہیں یہ فرنیچر اور برتن سارا کس کا تھا سامن کا تھا تو یہ ورثہ ہے بیوی بی کہتے ہیں نہیں یہ سارا میرا ہے تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا بیوی بی کے حق میں جو زندہ ہے اس کا ہوگا وہ تو کہتے ہیں فہمات احدہ ہما اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا وقت طلف ورثت مخری اور اختلاف کیا اس کے وارثوں نے دوسرے کے ساتھ باقی مینہما بس وہ مات وہ چیز جو صلاحیت رکھتا ہے مردوں اور عورتوں کی یعنی جو مردوں اور عورتوں دونوں کے قابل ہے فہو علی باقی تو وہ ان دونوں میں سے جو باقی ہے اس کے لیے ہوگا خامن زندہ ہے تو خامن کے لیے بیوی اگر باقی ہے زندہ ہے تو اس کے لیے ہو جائے گا وقالا ابو, یوسف تعالی ما امام ابو یوسف رحم اللہ کا الگ خال ہے اس بارے میں بھائی ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف سے زندگی میں آئے چاہے موت کے بعد آئے ایک ہی فیصلہ کیا جائے گا کیا کہ عورت کے لیے عورت کو جہیز کے طور پر جو سامان وغیرہ دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ عورت کے حق میں ہوگا اور اس کے علاوہ باقی سارے کچھ جو ہے اس کا فیصلہ کس کے لیے ہو جائے گا کامن کے لیے چاہے زندگی میں ہو چاہے وفات کے بعد زندگی میں پھر تو دونوں آپس میں الگ الگ تقسیم ہو جائے گی جو جہیز کے طور پر عموماً جو سامان دیا جاتا ہے وہ بیوی بی کو دلا دیا جائے گا اور باقی کسی دے دیا جائے گا خاون کو دے دیا جائے اور اگر دونوں سے ایک کا کہ انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کوئی حرش نہیں اس کے وارث اس کے قائم مقام ہو گئے فیصلہ پھر بھی اسی طرح کر دو جو سامان جہیز کے طور پر دیا جاتا ہے وہ عورت کو یا اس کے وارثوں کو دے دیں گے اور باقی مرد کو یا اس کے وارثوں کو دے دیں گے رحم اللہ تعالیٰ ما يجحز ما يجحز اور امام کہ کیا کے کہ جس قسم کا سامان اسے مہیا کیا جاتا ہے جا ہزر کا مہیا کرنا دینا یعنی جو اسے مہیا کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے یوں کہیں جو اسے بطور جہیز کے دیا جاتا ہے لزوج اور باقی کس کے لیے ہوگا سورت یہ بھائی ایک شخص نے ایک باندی کو فروخت کیا اور اس باندی نے پھر مشتری کے پاس جا کر ایک بچے کو جنم دیا اور بچے کو اس نے جنم دیا چھ ماہ گزرنے سے پہلے پہلے بیچنے کے دن سے لے کر بچے کی پیدائش کے درمیان چھ ماہ سے کم مدت ہے چھ ماہ مدت نہیں اچھا جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تو اب بائے نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے کیا اس کا دعویٰ صحیح ہے کیا نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ باندھی اس کی امر ولد بنے گی یا نہیں بنے گی کہتے ہیں ہاں بھائی اگر بائے نے دعویٰ کر دیا تو یہ باندی کیا ہو جائے گی اس کی بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی اس کی ولد بن جائے گی باندی کیسے ولد بنتی ہے باندی کو تو وہ بیچ چکا ہے اس کہتے ہیں بھائی بے کو ہم فتح کر دیں گے بے کو کیا کر دیں گے فسخ کر دیں گے اور باندی سے واپس لوٹا دی جائے گی اور اس کے سامان یہ واپس دے دے گا سورج سمجھ میں آ گئی اچھا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مولانا حمل کی اقل مدت کتنی ہے چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے تو چھ ماہ اگر یہ بچہ مشترکہ ہوتا تو پھر تو کم از کم چھ ماہ پر اس کی پیدائش ہوتی ہے چھ ماہ سے زائد پر چھ اور یہ تو چھ ماہ سے بھی کم میں پیدا ہوا ہے معلوم ہوا یہ حمل کہاں پر ہوا تھا بائے کے پاس ہوا تھا پاسا اس کا دعو صحیح ہے نصب ثابت ہو جائے گا اور بچہ اس کا بچہ بن گیا اور باندی اس کی امر ولد بن گئی کہتے ہیں ویدہ با رجل جب بیجا کسی شخص نے کسی کو فجاعت دی والے دن پس وہ لے آئی بچے کو, یعنی اس نے بچے کو جنم دیا اور پس اس کا چھ ماہ سے کم کے اندر من یو مین با آ اس دن سے جس دن اس نے اسے بیچا تھا اس سے چھ دن چھ ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم اس نے دیا ہے فہو ابن البا تو وہ بائے کا بیٹا ہے وہ ام مہو ام اور اس کی ماں جو ہے وہ بائے کی ولد ہے وہ یو سفل اور بیع کو فسخ کر دیا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں ولد کی بیع جائز نہیں ہے تو وہ معلوم ہوا یہ بیع درست نہیں تھی تو بیع کو فسخ کریں گے اور امے ولد واپس کریں گے کہتے ہیں وہی سفل بے اور بے کو فصل کر دیا جائے گا رد سمن کو لوٹا دیا جائے گا مشتری ما دیا بھائی بھائی اگر بائیں کے دعوے کے ساتھ ہی مشتری نے بھی دعوی کر دیا بائیں کے دعوے کے ساتھ ہی کس نے دعویٰ کر دیا مشتری نے بھی دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے یا مشتری نے بعد میں دعوی کیا پہلے بھائی نے دعویٰ کیا اس کے بعد مشتری نے دعویٰ کیا کہتے ہیں پھر بھی حمل کتنے عرصے میں ہوا ہے چھ ماہ سے کام میں لہذا بائے کا دعویٰ اولا ہے پھر بھی مسئلہ اسی طرح رہے گا بائے کے حق میں کیا ہوگا بائے سے اس کا نسل ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں بہ نیتا مشترما دیا با اس کو دیوا لف پڑھنا ایک ہے ایک ہے دعوی, ایک ہے دعویٰ ہاں مال کے اندر جو دعوی ہو اس کے لیے داوتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن نصب کے سلسلے میں جو دعوی کیا جائے اس میں دال کا کثرا استعمال ہوتا ہے اسی کسرا ہے بھائی آپ کی کتابوں میں یا نہیں جی اچھا بار, بار کتابوں میں تو سلاحت لگا بھی ہوتا ہے تو بہرحال میں نے فرق بتلا دیا مال وغیرہ کے اندر ہو تو دعوت کا لفظ ہے یا کھانے پینے پہ کوئی کسی کو بلاتا ہے اس کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی آپ کہتے ہیں میں کھلا کی دعوت پر گیا اور نسب کے سلسلے میں جو دعوی کیا جائے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے بکسر الدال تو کہتے ہیں نیتا مشتری مدیا وتیل با اور اگر اس بچے کا دعویٰ کر دیا مشتری نے بھی بائی کے دعوے کے ساتھ ہی او باد یا بائے کے دعوے کے بعد مشتری نے دعویٰ کیا ہے فدیا وت اللہ تو بائے کا دعویٰ اولا ہے بھائی قید لگا دی مشتری نے کب دعویٰ کیا بائیں کے دعوے دلوقتي دلوقتي. کے ساتھ یا اس کے بعد اگر مشتری نے پہلے دعویٰ کر دیا تو پھر یاد رکھیے یہ مشتری سے اس کا نصب ثابت ہو جائے گا کس نے پہلے دعوی کر دیا <تصفيق> مشتری نے مثن باندھی نے بچے کو جنم دیا تین مہینے بعد ہی. بیچنے کے تین مہینے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا ہے اور مشتری نے بائیں سے پہلے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے کہتے ہیں مشتری سے نصب ثابت ہو جائے گا بھئی عجیب بات ہے کیسے ثابت ہوگا نسب تین مہینے میں کیسے بچہ ہو سکتا ہے وہ تو کم سے کم کتنے عرصے میں ہوگا تو یہاں پھر کیسے نسب ثابت ہوگا کہتے ہیں بھائی ہم اس کو اس پر محمول کر لیں گے کہ مشتری نے باندی کو خریدنے سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا کیا کر لیا تھا نکاح کر لیا تھا اور پھر اس نکاح کے بعد وہ باندھی حاملہ ہوئی اور پھر اس کے بعد مشتری نے اب اس کو تین ماہ پہلے خرید لیا تو نصب ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بھائی یہاں بھی تو وہ نکاح کی وجہ سے پہلے حامیلہ تھی خریدتے وقت بھائی تو بچہ اسی کا ہوا کہتے ہیں وہ انجا دھیلی اکسرا ہاں دوسری صورت اگر باندی نے بچے کو جنم دیا چھ ماہ کے بعد بھائی چھ ماہ کے لیکن دو سال سے کم کے اندر اور اب نے دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے کہتے ہیں اب کے سے نصب ثابت نہیں ہوگا بچے کا اللہ یہ کہ مشتری بھی تصدیق کر دے کیونکہ بچہ پیدا ہوا ہے سات ماہ بعد آٹھ ماہ بعد دس ماہ بعد یا بارہ ماہ بعد بھائی اس اتنے عادثے میں تو مشتری کے حابی سے بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کس کی اولاد ہو مشترکی ہو کیونکہ چھ ماہ تو زیادہ وہاں گزر چکے ہیں تو چھ ماہ قل مدت ہے وہاں آ, تو لہٰذا آپ بائے کی تصدیق نہیں کریں گے نسل ثابت نہیں ہوگا ہاں اگر مشترک تصدیق کر دیتا ہے کہ جی ہاں یہ کیا ہے بائے ہی کا بچہ ہے تو اب نصب ثابت ہو جائے گا اور وہ بائے کی امی ولد بن جائے گی اور بے کو فصف کر دیا جائے گا اور سمن واپس کر دیے جائیں گے سورت سمجھ میں تو کہتے ہیں انجا ہی لی اکثر من سی تبی شورین اور اگر وہ لے آئی بچے کو یعنی اس نے جنم دیا بچے کو چھ ماہ سے زیادہ کے اندر ولی اقل من سنتین اور دو سال سے کم چھ ماہ سے تو زیادہ ہے لیکن دو سال سے بھی کم مت ہے لم تقبل البائع تو قبول نہیں کیا جائے گا بائے کے دعوی کو فی کس کے اندر؟ اس بچے میں اِلّا اَن يصدقه المشتری مگر یہ کہ مشتری اس کی تصدیق کر دے وہ ان ماتل دوسری صورت بھائی بھائی باندھی نے بچے کو جنم دیا اور بچے کا انتقال ہو گیا اب نے دعوی کیا وہ بچہ میرا تھا تو کیا وہ بچہ باندھی اب اس کی امے غلط بنے گی بے کو فسخ کریں گے کہتے ہیں نہیں بھائی اب بے کو فسخ نہیں کریں گے یہاں باندھی امے ولد بنتی ہے بچے کی وجہ سے اور بچہ کیا ہو چکا ہلاک اب ہلاک ہونے کے بعد اسے کوئی نصب کی حاجت رہی اب اسے نصب کی حاجت ہی نہیں رہی تو اس کی نصب بھی ثابت نہیں جب نصب ثابت نہیں تو یہ باندھی شخص کی ولد بھی نہیں جب اس کی ولد نہیں تو بے کو بھی فسط نہیں کریں گے لیکن اگر اس کا کرو باندی مر گئی اور بچہ زندہ ہے اب اس نے نصب کا دعویٰ کیا ہے کہتے ہیں بھائی بچہ تو زندہ ہے اور بچہ اب بھی نصب کا محتاج ہے لہذا نصب کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا اور بچہ یہ اس سے بچہ لے لے گا بھئی جب بچہ لے گا تو اس نے تو پیسے لیے تھے باندھی کے تو اب کیا کریں کہتے ہیں بھئی سارے پیسے واپس کریں بھئی سارے پیسے کیوں واپس کریں باندھی تو اس کے پاس مر چکی ہے کہتے ہیں بھئی اس نے معلوم ہو جب بچہ اس کا معلوم ہو اس نے اپنی امے ولد بیچی تھی اور امے ولد کا بیچنا تو جائز تھی نہیں ہے وہ تو مال متقویم ہی نہیں ہے اس کا بیچنا ہی نہیں جائز معلوم ہو اس نے جو پیسے لیے تھے ویسے ہی لیے تھے اس کا حق بنتا ہی نہیں تھا تو بات سمجھ میں آئی بات بھائی تو لہذا سارے پیسے واپس کرے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہتے ہیں این ان ماں اگر وہ بچہ مر گیا قطا البا بس اس کا دعویٰ کر دیا بائے نے وقت جا تیا قلم شورین اور وہ اس نے اس کو جنم دیا تھا چھ ماہ سے کم کے اندر لم یسبود نسبت اب نصب ثابت نہیں ہوگا فی الولہ بچے میں کیونکہ بچہ تو مر چکا ہے اب اسے نصب کی حاجت ہی نہیں ولطلاد فل امی تو نہ تو نصب ثابت ہوگا بچے میں وَلَا فی اور ولد اسپیلا اور مر ما گئی باٮٔ اور پھر اس بچے کا کس نے دعویٰ کر دیا بائے نے وَقَدْ دِهِ مِن اور تحقیق اس نے جنم دیا تھا بچے کو چھ ماہ سے کم میں یس پوت نسبل تو ثابت ہو جائے گا اس نصب مین سے اس بائے سے فی الدی بچے میں اس بچے میں بائے سے نصب ثابت ہو جائے گا بھائی وہ آد اور بائے اس کو لے لے گا وہ رس سامان پو اور سارے کے سارے سمن کیا کرے گا آپ لوٹا دے گا فی قول رحم اللہ، امام اعظم اللہ کے نزدیک فرماتے ہیں ولا کہ بچے کے پیسے تو واپس کرے گا لیکن ام اس کی ماں کے پیسے واپس نہیں کرے گا کیونکہ ماں واپس ہوئی ہے نہیں وہ تو مشتری کے پاس حالات ہو چکی ہے ومن دعا تو امین کہتے ہیں یوں کو جڑواں جڑواں وہ دو بچے جن کی پیدائش میں چھ ماہ سے کم کا وقفہ ہو وہ دو بچے جن کی پیدائش میں چھ ماہ سے کم کا وقفہ ہو وہ تو امین کہلاتے ہیں تو امین سمجھ میں آیا بھائی یاد رکھیے تو ایک شخص کے ایک باندھی جو ہے اس نے دو بچوں کو جنم دیا اور ان دو بچوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے چھ ماہ سے کم ہے تو یہ تو امین ہوئے اور یاد رکھیے جو تو امین ہیں ان کی پیدائش ایک ہی نسخے سے ہوتی ہے لہذا کوئی شخص ان میں سے ایک بچے کا دعویٰ کر دیتا ہے جیسے جب, جب ایک کا نصب ثابت ہو جائے گا تو دوسرے کا بھی خود بخود ثابت چاہے پہلے کا دعویٰ کرے چاہے دوسرے کا جب ایک کا نصب ثابت ہوگا تو دوسرے کا نصب بھی ثابت تو کہتے ہیں وَمَنِدْ دَعَا نسب احدینی اور جس نے دعویٰ کر دیا دو جڑواں بچوں میں سے کسی ایک کے نصب کا یسب تو نصب تو دونوں کا نصب اُت شخص سے کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا چلیے بس مولانا ہدا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام